آئیے دیکھتے ہیں آج کن دو ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے آج ہے دوسرا سیمی فائنل اور نارتھ ٹیموں کے درمیان دیکھیں کون سی ٹیم فائنل میں جاتی ہے کل کیسے ہوا تھا مدنی مقابلہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم پلٹیں گے تو آپ کو منقبت اعلیٰ حضرت سنائیں گے اور پھر ذوق ناد شروع کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹاؤن اور کورنگی کی ٹیمیں حاملہ کریں گے ذوق نات میں ہے جلوائے نور مجسم پیشے نظر ہمارے رہی نہ آبی و خاکی نہ آتشی سے غرض ضیا بخشی تیری سرکار کے عالم پہ روشن ہے مح خورشید صدقہ پاتے ہیں پیارے تیرے در کا دکھائیے ناظرین کو کون سا کلام ہے آج اعلیٰ حضرت کا کیا اس کی بہن چھوٹی ہے لا کیا وہ چار زبانوں پر مشتبل کلام نام <inaudible> بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ پہ چمن طیبہ میں سمبل جو سوارے گیسو ٹور بڑھ کر شکای ناز پہ گوارے گیسو زبہر اللہ پانچ نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کے اور گورنگی والوں کے ساتھ نمبر ہیں دین و دنیا کی میسر ہوئی ان کو شاہی جو ہوئے دل سے گدا یان رسول عربی شیخ تریقت دامدھر ان کا جواب غلط ہے جواب غلط ہو چکا ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ, اللہ, اللہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نتارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں سبحان اللہ, اللہ ہے ہے اے, رضا اے رضا خود صاحب قرآر مداح حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی جواب درست دل واسطہ دیا واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے ہماری ٹیم کو رنگی فائنل میں پہنچ چکے ہیں ماشاء اللہ مان جاؤ جس میں رضاسل حضرت سنا مت رس کے آلہ حضرت سدا متر ہے مسل جرت سلا متر چر ابدا چمتا ابدرا تاجری سدام مچر مسل آلہ رت سنا مچھر ہے مسل ہے آنا شرت نام متر ہے میرا باپ میرا ہے رت ہے تو یاری جل باد ہے ہے ہے ہے مر رضا ہے قربان جا جشن حضرت سب نے جواب نہیں دیا ہے سب جواب دیں فیدانے والا حضرت مدنی منوں کا جوش بھی آج دیکھنے والا ہے ماشاءاللہ ہمارا اسٹوڈیو فل ہو چکا ہے اور دوسرا اسٹوڈیو جو ہے اس کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے ہمارے جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں اور یہاں پر شامل ہو جائیں اور جو باہر ہیں اگر وہ دوسرے اسٹوڈیو میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی آرام سے سہولت کے ساتھ بیٹھ سکیں گے آج ہے ہمارا ذوق نات کا سیکنڈ لاسٹ سلسلہ گیارہواں ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں سیزن فور کا اور دوسرا سیمی فائنل ہے آج بھی اسی طرح کا کچھ مقابلہ ہوگا جس طرح کل ہوا تھا کل ایک ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے جو کہ بابل مدینہ کے کونگی کی ٹیم ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ پیچھے رہ گئی آج بھی کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے اور کسی ایک نے پیچھے جانا ہے ناتوں کا بھی سلسلہ رہے گا کلام رضا کی تشریح بھی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ ذوقِ اللہ بھی ہم کریں گے آپ کے ساتھ بھی اور حاضرین بھی جوابات دیں گے انشاءاللہ آج تھوڑی سی مجھے زیادہ جگہ دینی ہے آپ نے بیچ میں میں آگے جا کر انشاءاللہ سوالات بھی کروں گا اور ہم زیادہ سے زیادہ تحائف بھی بانٹیں گے ناظرین بھی جواب دے سکیں گے بتائیے ایسا کوئی شیر سنائیے جس میں لفظ آئے آنکھیں آپ کال ریکارڈ کروائیے جس میں شیر شیر میں لفظ آ رہا ہو آنکھیں آنکھیں والا شیر اگر کوئی سنائے گا اس کی کال بھی ہمیں انشاءاللہ لینی ہے یہ ہے ذوق نات ہمارے ناظرین کے ساتھ جمعے کی مبارک رات ہے دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے درود پاک بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں سلسلے میں انشاءاللہ پڑھنا ہے سلح حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم روزانہ سوشل میڈیا کے ناظرین سے بھی رائے لیتے ہیں اب ہمارا یہ سلسلہ مدنی چینل کے آفیشل پیج پر بھی اور مدنی چینل کے لائیو پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں نیا پیج, پیج ہے یہ نام ہے مدنی چینل لائیو اس کو آپ لائک کر دیں اس پہ آپ آ جائیے مدنی چینل کے تقریباً تمام سلسلے اس پیج پر لائیو ہوتے ہیں اور ابھی بھی سلسلہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے پیج کے ویورز اور لائک کرنے والے آج کس کو زیادہ رائے دے رہے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی کل پچاس پچاس فیصد دیا گیا تھا آج کارا دار کی ٹیم کو چھیاسٹھ فیصد رائے ملی ہے اور نارتھ کراچی والوں کو چونتیس فیصد رائے ملی ہے اور مجھے پتا ہے اس سے ان کی ہمت کم ہونے والی نہیں ہے بلکہ ہمت اور بڑھے گی کہ آپ تو کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ شاء دار والے آپ کی بھی کارکردگی آپ کے ہاتھ میں ہے نہ کہ فیس بک والوں کے ہاتھ میں اس لیے آپ نے بھی جوش اور ہوش دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے بہرحال کسی ایک نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی ایک پیچھے جائیں گے مقابلے کو شروع کرتے ہیں پہلے تعارف آپ اپنا اپنا نام بتائیں محمد میلاد رضا تاری اللہ محمد آصف مرحبا محمد سمی اللہ تاریخ ماشاء محمد اللہ محمد ماشاء اللہ, اللہ, اللہ محمد صدیق تاری وقار احمد اتاری وقار بھائی ماشاءاللہ اللہ سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا راؤنڈ بلکہ دیکھتے ہیں کہ کس کن کن راؤنڈ سے انہوں نے گزرنا ہے آٹھ سیگمنٹ کون سے ہیں سیمی فائنل میں ہم نے ایک مرحلے کو بڑھایا ہے اور وہ کون سا ہے آٹھ مراحل ہیں مدنی اشعار کی تکرار کلام کسوٹی گروپ تحجی شاعر کون درست کیجئے پہلا شعر اور آخری شعر اشارے اور شعر مکمل کیجئے ہمارا جو تھیم ہے ہمارا گراؤنڈ ہے وہ اشار کی بنیاد پر ہے ہر مرحلے میں کہیں نہ کہیں اشار ہے اور کچھ سوالات وغیرہ نہیں ہیں تو اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا آئیے شروع کرتے ہیں مرحلہ مدنی اشعار کی تکرار علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا ہے رضا ہے رضا ہے پہلا شعر میں پڑھوں گا اس کے بعد آپ دونوں کو موقع ملے گا تین منٹ دیے جائیں گے اور کوئی ایک اگر بازی لے جاتا ہے بیت بازی میں بیند بازی ہے اور بازی لے جانی ہے تو آپ ہمت کے ساتھ ایسے حروف لائے آخر میں جس سے سامنے والوں کو مشکل میں ڈال سکیں اور وہ بھی اس کا جواب دیں تو زیادہ مزہ آئے گا سیمی فائنل سیمی فائنل کی طرح ہونا چاہیے پہلا شیر میں پڑوں گا شیر ہے گندے نکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تیل کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں دروس مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور تین منٹ کا وقت شروع ہو چکا ہے دال سے شیر پڑے گی بلند آز سے جوش کے ساتھ دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث سبحان اللہ کی سدائے ہر شیر پر ہوتی رہے بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث ساں وقت جاری ہے آپ کا ثابت ہوا کہ جملہ فرائد فروغ ہے اصل مراد حال اسلصول بندگی استاج ور کی ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے سبحان اللہ یا یا جلدی جلدی یا خدا محو نظارہ ہوں یہاں تک آنکھیں شک لے کر میرے دل میں وہ صورت محفوظ سبحان اللہ وا سے شیر آپ نے سنانا ہے اتنا گھبرا کیوں ہے میلاد بھائی جذبے سے سنائے جوش سے سنا اتنا زبردست شیر بڑا آپ نے مزہ آ گیا وا سے شیر جلدی جلدی بیگ بازی میں اتنا سوچنا تھوڑی بورے پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم میں امکام سبحان اللہ نون ایک منٹ پینتالیس سیکنڈ باقی ہیں اسی میں مقابلہ ختم کرنا ہے یا تو برابر نمبر ملیں گے یا کسی کو کسی ایک کو ملیں گے جلدی جلدی نعرے دو زخ کو چمن کر دے بہارِ آرز ظلمت حشر کو دن کر دے نہ آرز سبحان اللہ ذات ذات ڈیڑھ منٹ سوا منٹ باقی ضیاء کعبہ سے منور ہیں آنکھیں ضیائ کعبہ سے منور روشن ہیں آنکھیں منور قلب کیسا ہو گیا ہے منور قلب کیسا ہو گیا ہے یا آسان حرف ایک منٹ تقریباً باقی ہے مقابلے کو ختم کرنے کے لیے یاد سے آصف بھائی کتنی دیر یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجہ ہم کو پھر دکھا دے وہ روخ مہرے فروجہ ہم کو سبحان اللہ اعلیٰ کا شیر واؤ اکاون سیکنڈ باقی ہیں واو واہ کیا و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ الف شیر بتایا دونوں نے کوئی طے کر لیا ہے آسان آسان کرنا ہے الجھنڈ سے دور نور سے معمور کر مجھے ایز الف پاک ہے یہ اسیر بلا کی اور سبحان اللہ ہر پچیس سیکنڈ باقی ہیں جلدی جلدی ضیا پیرو مرشد کے صدقے میں آگا یہ اتار آئے دوبارہ مدینہ سبحان اللہ دوبارہ مدینہ ہاں ہاتھ سے آپ شیر پڑیں گے اور غالباً یہ آخری شیر ہو سکتا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں چار پھرتے ہیں نون آخری شیر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں <سؤال> وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر <سؤال> نوازتے ہیں بلا بلا کر وقت ختم ہو گیا ہے تین منٹ میں کوئی بھی بازی نہ لے جا سکا دونوں کو اس مرحلے کے برابر برابر پوائنٹ ملیں گے مدنی اشار کی تکرار یہ ختم ہو چکی ہے ہمارے حاضرین بھی کوئی مدنی اشار کی تکرار کریں گے بلا بلا ایسا کوئی شعر ہمیں سن ہمارے حاضرین جس میں رسول اللہ آئے کوئی سنائے گا ایسا کوئی شعر سنائے جو رسول اللہ جس میں رسول اللہ کا لفظ آئے آپ سنائیں گے کلام کس کا ہوگا کسی کا بھی سنا چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آگے سب کا کھلا ہو سب غلاموں, سب غلاموں کا بھلا ہو سب, سب, سب خرچہ کیا گھبراہ کیوں رہے بیٹا ماشاء اللہ سبحان اللہ ان کو تحفہ دیا جائے یا رسول اللہ آنا چاہیے جی کون سا شیر پڑھیں گے آپ کون سا یہ والا حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے شرم عزت رسول اللہ سبحان اللہ ان کو بھائی تحفہ دیا جائے اور کوئی اب اس کلام سے نہیں پڑھنا رسول اللہ کا لفظ ہے جی یا رسول اللہ یا اللہ فی موغ رکھے خود ہی ابھی سبحان اللہ, اللہ، ماشاء اللہ اتنے مدری چھوٹے مدری منع نے عربی میں اشعار سنا کیا بات اور کوئی ر... یا رسول اللہ ہے کون سا شعر پڑیں گے بتا دوں یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر سبحان اللہ یا رسول اللہ ہے جی تھوڑی سی جی جگہ دوں کون سا پڑھیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پا پار ہے یا رسول ہے کوئی نعرہ لگائے گا لگائے اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ بتائیں نارا رسول, رسول, رسول اللہ اور کوئی یا رسول اللہ کا شیر آپ سنائیں آپ کو تو موقع ملتا رہتا ہے جلدی آتا ہے نہیں آتا بیٹھ جائیں بیٹھ جائے جی جی کون سا پڑھیں گے میں چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجیے سبحان اللہ اور کوئی یار لیجیے یا رسول اللہ کی کسرت کیجیے سبحان اللہ توفے لیتے جائیں تھوڑی سی ایک اگر لائن بنا لیں تھوڑی سی ہاں بھائی یا رسول اللہ والا شیر ہے آپ کے پاس نزا کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ سبحان اللہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں نزا کی سختیاں نہیں ہے شدائد نزا کے اور بھی بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے اس لیے جن جن نے جواب دیے ہیں ان کو توحفہ مل گیا جن جن نے جواب دی ان اللہ بار بار آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں جشن جاؤ جشن دو دو نمبر دونوں ٹیموں کو مل چکے ہیں سات مرائی ابھی اور باقی ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ جس میں ہے کسوٹی اب یہاں کے حاضرین سے بھی کسوٹی ہے اور ہمارے یہاں کی ٹیموں سے بھی لیکن ناظرین سے کسوٹی نہیں ہے ناظرین دیکھ لیں گے کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور آپ نے پہنچنا ہے اس کلام تک جو میرے ذہن میں ہوگا آئیے شروع کرتے ہیں کلام کسوٹی ویسے تو کسوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز ذہن میں ہو سامنے والا اس کو بوجھے لیکن یہ ہے کلام کی کسوٹی تو تھوڑا مشکل ہے اور کلام اسی لیے ہم نے طے کر لیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ہی ہوں گے اعلی حضرت کے کلام بہت مشہور زمانہ کلام ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو مشہور نہیں ہیں اس لیے ہم صرف مشہور کلام کی کسوٹی کریں گے آپ تیار ہیں ابھی تیار ہیں دونوں میں سے کس سے آغاز کریں سیدھا آپ سے کریں جی کھارا دار کی ٹیم آپ نے بوجھنا ہے وہ کلام جو ہم ناظرین کو اسکرین پر ابھی دکھا رہے ہیں میرے ذہن میں ہے اور آپ بھی سوالات سنتے رہیے پہنچنے کی کوشش کرتے رہیے ہم یہاں کے حاضرین کو نہیں دکھائیں گے اور نہ ہو سکتا ہے کوئی بول پڑے مسئلہ ہو جائے ہماری ٹیم والوں کو کوئی ایس ایم ایس نہیں کرے موبائل سے دیکھ کے نہیں بتا چلے بھائی آپ کے سوالات کا مقصد ہوتا ہے گیارہ سوال آپ نے کرنے ہیں اور پہنچنا ہے اس کلام تک جو تھوڑی دیر پہلے ناظرین کی آنکھوں کے سامنے تھا عاصف بھائی آغاز کریں کیا وہ ہدایت کی بخشش کے دوسرے حصے میں لا نہیں ہر سوال کے پچیس سیکنڈ ہوں گے دوسرا سوال اس کلام کی بہر بڑی ہے جی نام تیسرا سوال یعنی وہ اس کے جملے چھوٹے نہیں ہیں بالکل یہ سوال تھا تیسرا سوال ذرا جلدی جلدی کرتے رہے تو اور اچھا ہے آپ کے پاس ہر سوال کے لیے پچیس سیکنڈ ہے کیا اس کے متلے میں شفاعت کا ذکر ہے سوال واضح کرنے تھوڑا کیا اس کے متلے میں شفاعت کا ذکر ہے جو پیغام شفاعت کا ذکر آپ نے پوچھا ہے چوتھا سوال ابھی تک کہیں بھی نہیں پہنچے شاید قریب بھی نہیں پہنچے یا کچھ کچھ قریب پہنچے ہیں چوتھا سوال ہوگا آپ کے پاس نو سیکنڈ ہے اس کے متلے میں واہ واہ کا لفظ ہے لا متلے میں واہ واہ کا متلا کسے کہتے ہیں کس کس کو پتا ہے سب کو پتا ہے ماشاء یعنی پہلا پہلا شیر پانچواں سوال کیا اس کے متلے میں مجدا کا لفظ ہے لا پانچ سوال ہو چکے ہیں اب تک کہیں قریب بھی نہیں پہنچے چھٹا سوال وقت جاری ہے اٹھارہ سیکنڈ جی چھٹا سوال اس کے متلے میں لفظ سے خبر ہے خبر نعم جی ہاں چھ سوال ہو گئے ہیں قریب قریب آ گئے ہیں تھوڑا سا ساتواں سوال کریں گے آپ تین خارا دار کسوٹی ہے کون سا کلام ہے میرے اور ناظرین کے درمیان متلے میں اے شاف امم یہ لفظ ہے جی ہاں ہے اگر آپ سوالات روکنا چاہیں تو پھر اب کلام پڑھ دیجئے اے شاف امم شہزی جا لے خبر للہ ہلے خبر میری للہ ہلے خبر سکرین پر ناظرین ایک بار پھر دیکھیں انہوں نے درست جواب دے دیا ہے ہاں اللہ اس کا, کا شعر طرز بھی ہو جائے او شہ جا خبر اے شاہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اے شافی امم شہزی شہیدی جاہ لے خبر یہ کلام تھا اور ہمارے ٹیم کھارا دار والے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں دو نمبر انہیں ملیں گے اب دیکھتے ہیں آپ کیا تیاری کر کے آئے ہیں ایک کلام میرے اور ناظرین کے درمیان ہوگا میرے ذہن میں ہوگا ناظرین کو ایک بار دکھایا جائے گا اور پھر آپ گیارہ سوال کر کے پہنچیں گے دکھا دیا جائے اعلی حضرت کا مشہور کلام یہ دو اشارے آپ کو دے دیے جائے شروع دیا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے پہلا سوال کیا اس کلام کی بہر چھوٹی ہے لا دوسرا سوال اٹھارہ سترہ آپ کا وقت کم ہے بارہ سیکنڈ باقی ہیں آٹھ سات اس کے متلے میں لفظ کمال کمال یہی ہے سوال یہی ہے سوال لا دو سوال ہو چکے ہیں تیسرا سوال نو سوالات ابھی باقی ہیں پہنچنا ہے ایک کلام تک جو کہ میرے اور ناظرین کے درمیان ہے آپ لوگ بھی سوچتے رہیں کون سا کلام ہو سکتا ہے اتنا پیارا کلام مزہ آ جائے تیسرا سوال ساتھ سیکنڈ باقی اس کے مطلب میں کشور رسالت اس کے رہے میں لا نہیں ہے اور جذبے کے ساتھ پوچھیں آپ گھبرا رہے ہیں کیا چائے وائے پلائیں آپ کو ہمت آ جائے تھوڑی تین سوال ہو چکے ہیں چوتھا سوال سولہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس نارتھ کراچی کی تین جی چوتھا سوال کریں گے آٹھ سیکنڈ باقی کیا ہی. اس کے ردیف میں کہوں تجھے کا لفظ آتا ہے لفظ کہوں تجھے لا نہیں آتا چار سوال ہو چکے ہیں پانچواں سوال اتنا پیارا کلام ہے کہ محمود بھائی سے سنے بغیر ہم آگے بڑھیں گے ہی نہیں چار سوال ہو گئے پانچواں سوال جی سوال کیجئے دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس کیس کے متلے میں زمین کا لفظ زمین زمین لا پانچ سوال ہو گئے ابھی تک دور دور کھڑے ہیں قریب نہیں پہنچے پانچ سوال ہو گئے چھٹا سوال جلدی کیجئے بارہ گیارہ چھٹا سوال اس کے متلے میں چمک کا لفظ لا چمک کا لفظ بھی نہیں ہے چھ سوال ہو گئے چھٹا ساتواں سوال پانچ سوال باقی ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کلام ساتواں سوال جلدی کی اس کے مطلب میں شمس دوہار کا لفظ ہے لا پہلے شیر میں لفظ شمسد دوہا نہیں سات سوال ہو گئے آٹھ نو دس اور گیارہ چار سوال باقی ہیں جلدی کیجیے آٹھواں سوال چودہ تیرہ بارہ گیارہ سات چھ پانچ اس کی ردیف خبر نہ ہو ہر مطلب مطلب شیر کے آخر میں خبر نہ ہو نہیں آتا لا آٹھ سوال ہو گئے تین سوال باقی ہیں اتنا پیارا کلام ہے آپ پہنچی ہی نہیں پا رہے مجھے تو تھا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ہاں یہی امتحان ہے جی گیارہ دس نو نو سوال آپ کریں گے <سؤال> جدو کرم کلف اس کے شروع میں لا اس کے مطلعے میں جودو کرم کلف لا دس سوال ہو گئے آخری سوال ہے آخری ہے نا سوال ہو گئے دو سوال لیتے ہیں جلدی کیجئے دس سیکنڈ باقی ہیں اللہ بر نہیں پہنچ پا رہے اتنا پیارا کلام ہے ناز شریف ہے نعم ناز شریف ہے ایک سوال باقی ہے پوچھ لیجئے بیس سیکنڈ باقی ہیں ایسا پیارا کلام ہے پڑھتے ہیں تو مدینہ یاد آ جاتا ہے. بارہ گیارہ دس آخری سوال ہے اس میں بھینی کا لفظ کہاں پہ شروع میں اسم... لا, مطلع. لا مطلع. نہیں آتا گیارہ سوال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ کہیں بھی آس پاس نہیں پہنچے اب آپ نے کوئی بھی کلام پڑھ دینا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر اگر ہو سکتا ہے وہی ٹھیک ہو جائے آپ کی کرسوٹی کے پوائنٹس آپ کو مل جائیں اور پھر کچھ حاضرین سے رائے لیتے ہیں اپو تیار ہو جائیں آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے آٹھ سیکنڈ باقی کوئی ایک کلام مشہور کلام بلند آباد سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے آپ نے کہا ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو, ہو سکتا ہے غلط ہو جی کیا ہے یہ کلام جو آج ناظرین اور میرے درمیان تھا محمود بھائی سے سنیں گے بھی کلام دکھائیے یہاں <Sats> والے کچھ کہہ رہے ہیں کون سا کلام ہے وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں یہ رائے آ رہی ہے ناظرین کی دکھائیے اسکرین پر کلام تھا نعمتیں بانڈ جس جستم وہ وہیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آپ جواب نہیں دے سکے ہیں لیکن ہم پھر بھی سنیں گے انشاءاللہ نعمتیں ان شاء اللہ نیم نگرانی شورا کی آمد ہو چکی ہے ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوشامدیب کہتے ہیں مرحبا کیا فرمائیں گے ذوق جاری ہے یاد کیا گیا حاضر ہو گیا ہوں ماشاء اللہ بہت آپ کا شکریہ ذوق ناد سے ہم کیا فوائد لے سکتے ہیں اور آج جو کلچر ہے اشعار کی بنیاد پر کفریات کا بازار گرم ہے اور امیر علیہ سنت اس کی طرف نشاندہی فرماتے رہتے ہیں بچے بڑے کیا بوڑے کیا جوان ان بیٹس پر ان ردم پر ناچتے نظر آتے ہیں اور یہ اشار بھی پھر جو گانوں کے دنیاوی اشعار ہوتے ہیں اس پر ایک پورا طوفان بدتمیزی گرم ہوتا ہے تو کیا انداز ہو کہ ہم اپنے گھروں میں ذوق نات اجاگر کریں جب بچوں کو نات کا جذبہ دیں کیسے دیں اور اس کا کیا فائدہ ہے الحمدللہ رب والصلاة والسلام للہ سید المرسلین اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کا ماحول کیسا ہے اگر گھر میں ناشری شریف سننے کا ناشری پڑھنے کا ماحول ہوگا تو پھر انشاءاللہ گھر میں جو مدنی مننے اور مدنی منیہ ہیں ان کو بھی امید ہے کہ یہ ذوق نصیب ہوگا اور جن کے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو آپ جس بتمیزی تمیزی بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ماحول ہوگا تو گھر کا اصل میں ماحول جو ہے نا اس کا بہتر ہونا اس کا بدلنا اس کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے اب یہ جیسے کہ یہ مدنی مننے ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے عاصف بھائی کے ساتھ ہیں تو اب یہ مدنی مننا ہے اب اس کی جو بھی پروری ہے اس کے یہ جو پروان چڑھ رہے ہیں اب ان کے والدین پر منصر ہے کہ یہ اس کے ذہن میں کیا چیز ڈالتے ہیں اب جو لباس اسے انہوں نے پہنایا ہے اب یہی لباس اگر ان کا مستقل ہے جو کہ عموماً نہیں ہوتا ہمارے یہاں گھروں میں بھی تو اگر یہ لباس ان کا اس طرح کا مستقل ہے تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہی میرا لباس ہے جو سن رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہی اگر مستقل سن رہے تو یہی میرا سننا ہے جو بولنا دیکھ رہے ہیں تو ان کو لگے گا یہی میرا بولنا ہے تو انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے جس سے گھر کا ماحول ہوتا ہے عموماً بچوں کا جو انداز یا رجحان ہوتا ہے وہ اسی سمت چلا جاتا ہے اب اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کو مزید پروزاں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ذوق نعت نات کا ذوق بڑھانا پڑے گا نات سننے اور سمجھنے کا انداز ہم کو بڑھانا پڑے گا اور آپ سے آپ کے بچے اگر پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا ہے تو انشاءاللہ اس طرح امید ہے کہ گھروں کا جو ہمارا جو مدری ماحول ہے اس میں یہ سارے رنگ اور انداز آ سکتے ہیں ماشاءاللہ ذوق نات اس طرح سے آپ بھی کرتے رہے پہلے کوئی آپ کا سلسلہ ہوتا ہو مدنی ماحول میں تو ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ سے ہی ایک ہمارا تو ایک جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو دوستو مدنی ماحول کا جو ناز شریف کا پڑھنے کا پڑھانے کا سننے سنانے کا جو انداز ہوتا ہے ویسا تو ہمارا مدنی ماحول سے پہلے کا انداز نہیں تھا لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب ہم ماحول میں تو راوت اسلامی تو میسر تھی نہیں تو جب یہ نہیں ہوتا نا تو رمضان مبارک میں عموماً لوگ گانوں کی جگہ پر نعتوں کی کثیریں لے لیتے تو ہم بھی نعتوں کی کثیریں لے, لے کر گاڑی میں نعتے زور سے بجاتے تھے لوگوں کو سناتے تھے کہ بھائی ہم لوگ رمضان آ ہم لوگ ابھی مذہبی طور پر تھوڑا سا آگے پیچھے مطلب مذہبی نظر آنے لگے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو نعت شریف سننے سنانے کا ایک رجحان پہلے سے ہی پہلے اگر کہہ سکتے جب سے ہوش سنبھال اپنے گھروں میں ہم نے نعتیں سنی ہیں اور گیارہویں بارہویں اور اور یہ ساری چیزیں شروع سے گھروں میں نظر نیا کا رجحان تو تھا ہی تو جب مدری ماحول میں آئے تو وہ ناطے جو مدری ماحول میں تھی جیسے جب میں دعوت اسلامی کے مذہبی ماحول میں آیا نا تو جس ناش شریف کا چرچا تھا نا جو بہت زیادہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ناد خان جو پڑھتے تھے وہ دو کلام تھے اچھا ایک تھا سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو اور ایک کلام مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اچھا ہم جس ماحول سے آئے تھے اس میں وہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی, بے بس بھی بے سارا نہیں بے سہارا نہیں ہم اگر وہ ایک لیکن وہ تو سنتے تھے ہم لیکن مدنی ماحول میں آنے کے بعد ایک نیا وہ انداز ایک نیا ٹیسٹ سامنے آیا یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیما میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں برے ذوق پر ہے میرا اب مقدر برے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ رہے ہیں اور وہ سنا کرتے تھے وہ لوری اللہ اللہ اللہ الہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہت کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں چل آب چل پڑھتے ہیں سل کیا تھا مادری ماحول میں سب سے پہلے تو وہ وقفے ہوتے تھے نا تو ہمارے اسلام بھائی جیسے میں نیا نیا مادری ماحول میں تھا تو گزر ابھی مسجد میں جہاں وہ کھلہ سہن ہے وہ فنائی مسجد ہے یا سہنے مسجد ہے یاد نہیں مجھے تو وہاں بیٹھ جاتے تھے اسلام بھائی کو جان آتے پڑھ رہے ہیں تو وہ جوان آتے پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک انداز ہوتا تھا اور ابھی لبیک جو سلسلہ ہمارا جو آتا ہے اس میں آج سے شاید ایک ماہ پہلے میرے بہت پرانے دوست وہ آئے تھے کال کے ذریعے یونس یونس بھائی ہم یونس نیک کے تھے دوست کو تو وہ آئے تھے کال کے ذریعے کچھ ماشاء محبت کا اظہار کیا تھا تو اس وقت ہمارے استاد صاحب تھے جن سے میں قرآن پڑھنے جاتا تھا میری عمر, عمر, عمر اس وقت ہوگی شاید بارا یا, بارا دس, دس یا بارہ سال کی ہوگی تو قرآن شریف میں مسالن میں رہتا تھا اور سامنے ہی گلی میں ایک بہت بڑا جیسے یہ ہال ہے ایک بہت بڑا گودام تھا اسی میں ایک مدرسہ لگتا تھا اور مجھے ہمارے استاد اس میں اتنی تو کوئی ماحول اور یہ اور اس طرح کی تو کوئی تمیز تھی نہیں ہمارے گھر میں تھی اب ہماری اماں کہتی تھی وہ قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھنا تو ان کے پاس میں جاتا تھا تو اما کہتے نیچے مدرسہ کھلا جا کے پڑھ کے تو وہاں پڑھنے جاتے تو ہارون کا ہوتے تھے اچھا ابھی بھی پتا چلا ماشاءاللہ اللہ باقاعدہ یات اللہ ان کا ان کو صحت دے تندرستی دے تو وہ قرآن تو وہ ایک کلام سناتے تھے ہم کو وہ بہت خوب بڑی مطلب ان کی وہ آواز ہوتی تھی اور ان سے ایک کلام ہم سنتے تھے اتنے, اتنے نہیں تھے پڑھنے والے تو, تھوڑے بہت بچے آتے تھے پڑھنے کے بھی اس میں جاتا تھا تو وہ سناتے تھے وہ اعلی حضرت کا کلام یہ کس کا کلام ہے صلی اللہ تعالیٰ حضین سے نکل کے تھے ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنے مدنی ماحول میں نہیں نہیں سننے تو آپ یہ لک میں دیں گے تو چلے وہ یاد نہیں آ رہا وہ کلام تھا حال ہی میں ہم نے مطلب یہ سلسلے میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا وہ بہت پیارا کلام تھا ذہن میں نہیں آ رہا ہے مشہور ہے آپ بھی پڑھتے ہیں یہ کلام صلی اللہ تعالی تعالیم الضرت کا ہی ہے اب اتفاق کے ذہن میں بہت مشہور کلام ہے اور میں اس کو کافی پڑھتا ہوں سچی بات سکھاتے ہیں تو نہیں تھا چل اب یاد نہیں آ رہ ٹائم بھی نکل جائے گا تو یوں وہ کلام ہم سنتے تھے. آج جو ہے نا وہ کافی ممالک میں چند ممالک میں اعلیٰ حضرت کی پچیسویں شریفی ہے پچیس سفر مظفر عاشقان رسول منا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی یاد میں اور فیضان اعلی حضرت وہ لوٹ رہے ہیں مدین چینل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس سے رضوی منا رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ کی جو تحریرات ہیں جو کلام جو آپ نے بدصورت نثر لکھا ہے انتہائی دقیق باتیں گہری باتیں علماء و مفتیان کرام بھی بعض وقت اس میں کئی اس میں مطلب سوچ سمجھ کر پڑھنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اعلی کی ذات کا ایک اینگل دیکھیں تو ہدایت کے بخش ہمارے سامنے ہے وہ زاہد خوشک والی بات نہیں ہے ایسی تلاوٹ ہے کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ جب ہجر رسول یاد رسول میں زیادہ تڑپتا ہوں تو پھر قلم سے نعتیں لکھنا شروع کر دیتے تو اعلی حضرت رحمتہ اللہ تر کا یہ انداز اور پھر امیر علیہ سنت کا بھی انداز ہمیں نظر آتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں جو آ جاتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ہم آئے تو نعتوں کا جذبہ ملا یہ والی نعت سنتے تھے یہ زیادہ چلتی رہی ہاتھ بھی یاد آ گئیں کون سی میں سن بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا مرادیں مل رہی ہیں شادشاہ ان کا مراد مولانا یہ ان کی ترک بھی بہت اچھی تھی مراد تیری صورت تیری سیرت میرا ہر ہر ادا پیارے ددی دے بی سال ہے نکا تو موقف فرما کر بحالی دو کہ تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے کہ مراد مل رہی ہیں شادشاہ ان کا سوالی ہے لبوں پر علتجا ہے ہاتھ میں روزے کی ہے وہ ہے یہ ہم کو وہ سنایا کرتے تھے ہارون آسمانی صاحب ماشاء اللہ تو حضرت امام اللہ سنت کا ادا کے بخش پر کچھ میں یہی کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مذری ماحول میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے حضرت کی ذات میں جو نظر آتی ہے یہاں پر بیان کر ایک طرح سے ہمیں گویا اس کی تربیت ملتی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا ہے جھنڈے لہرانا یہ جھومنا وہ سمجھتے ہیں بہت سیریس آدمی ہوگا وہ دیندار ہوگا بہت خاموش جو دیندار ہوگا وہ سیریس تو ہوگا لیکن وہ جھومنا نات پڑتے ہوئے یا نعرے لگانا جھومنا اس کا بھی ایک اپنا دائرے کار ہے کہ وہ ایسا بھی جھومنا نہ ہو کہ وہ پھر مطلب کہ اعتراض کی صورت کی طرف لے جائے لیکن جو مذہبی ہوگا ہمارے ہم یہ جو آپ جو کہہ رہے نا ان کو سل میں اسلام و دین کو اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں اسلام و دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث اور سنت رسول اور صحابہ کرام علی مردوان کے ذریعے ہم تک پہنچا اب چونکہ ان کو ان تمام تر چیزوں کا مطالعہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے اپنے طور پر سوچ لیا کہ آخر یہ کہ دین ایسا ہے کہ دین یہ ہے دین یہ ہے ان کو اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر الحمد دعوت اسلامی جیسے سنت و بر عظیم مدنی ماحول میں اس طرح مطلب کے ایک چیز امیر سنت کی ذات کے ذریعے میں آپ کے میرا حوالہ نہیں دیتا ٹھیک ہے نا ایک مثال دینا آپ کا میرا میں حوالہ نہیں دیتا میں کہہ رہا ہوں کہ جو امیر سنت کی ذات سے جو چیز نظر آ رہی ہے تو آدمی اس نے ذہن رکھے کہ یہ شخص جو کہ لاکھوں کروڑوں کا پیشوا ہے اور اتنا بڑا اسلام وسنیت کو سیکھنے سکھانے کا جو نظام لے کر چل رہے ہیں تو اس سے ذہن ہونا چاہیے کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس یقیناً اس کے کرنے کی کوئی شرح دلیل ہوگی میں اتنی سی بات کروں گا تمام عشقان رسول سے ہوں اسلام بہانے سے جب آپ ایک چیز امیر علیہ سنت کو اسپیشلی جب اعلانیہ مدنی چینل پر اس طرح کہتے سنتے کرتے دیکھتے ہیں تو حسن زن اور مومن کے لیے حسن زن یہ ہونا چاہیے اور جس کا متحال، حال حوال مذہبی ہو اس طرح کا ہو تو بالخصوص اس کے لیے تو حسن زن کا واجب ہونے کی تو تاکید بلکہ اور موقع ہو جاتا ہے جو ہونا چاہیے تو اب اس سے اگر کوئی ایسا کام آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ نہ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں یار اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو آپ رابطہ کر لیں رجوع کر لیں کہ چلے معلومات کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں بد ہونے سے اچھا ہے کہ آدمی اس کے بارے میں اچھا گمان کر کے اپنی غلط فہمی دور کرے آپ اگلے کو غلط سمجھ رہے ہیں آپ کی سوچ بھی تو غلط ہو سکتی ہے آپ کی معلومات بھی تو غلط ہو سکتی ہے آپ کا علم بھی تو کم ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے تو علم تو بہت ہے علم بہت ہے یعنی ایک بزرگ کے پاس دو علما میں تکرار ہو گئی تو اگلے نے کہا کہ آپ حدیث بیان کریں تو وہ جو ایک جو عالم صاحب تھے انہوں نے حدیث بیان کی تو وہ جو دوسرے تھے کہا کہ یہ کون سی حدیث ہے میں نے تو کبھی نہیں سنی حدیث اب اس پر بیس ہوئی تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا یہ حدیث میں نے نہیں سنی اچھا بتائیے کہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں کہ سب کے سب آپ نے پڑھی اور سنی ہیں کہا نہیں کا آدھی کا ہو سکتا ہے کہ کم از کم آدھی ففٹی پرسینٹ میں نے پڑھی اور سنی ہو تو پھر بزرگ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو آدھی نہیں پڑی وہ سلائی اس میں ہو یہ کہہ کر آپ نے اس کو خاموش کروا دیا کہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ کہاں سے آ اب ہر ایک آپ اور ہم سب اپنی اپنی فیلڈ کو جانتے ہیں تو بعض اوقات بھائی شخص کی فیل ہوتی ہے اس سے بہت کچھ پڑا ہوتا ہے پھر بزرگوں سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں بزرگوں سے کئی چیزیں نقل کی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ شریعت متحرہ میں ان کی ممانعت نہیں ہوتی ان کو انکار نہیں کیا گیا تھا تو یہ ہے البتہ رہا جھنڈا تو اور یہ سب جو ہیں تو اس کی تو اصل موجود ہیں جھنڈے کی اصل موجود ہے صحابہ کرام علی مردوان کے واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح ناز شریف تو مشہور ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک حسان بن ثابت ہی تو نہیں تھے اور بھی خان تھے یعنی جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مگر نات آکا کی تعریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا قرآن آقا کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اتنی قرآن کریم میں حالانکہ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا کہ سورہ اخلاص میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے, تیرے سنی سنا تو نا کل اے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے کل کہ اپنی پارب سے تیرے سنی اللہ کو Allah ہے اتنی تیری گوت گو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گوت گو اچھا یہ تو چلو ایک شیر ہو گیا تھوڑا سا میں بھی آپ کے سلسلے کا حصہ بن جاؤ اس کا کوئی متلا سنا تھا پہلا شیر اس کلام کا اس کلام کا پہلا شیر آپ کو آتا ہے چلے حاضرین میں سے کوئی سنا تھا یہاں نہیں آتا ہے نہیں اچھا وہ تیاری والا ہے ہاں نہیں ہونا تو چاہیے آپ اس پر بھی پوائنٹ مل نہیں آپ لوگوں نے دیا ہوگا تیاری کا نا یہ تیاری کر کر آئیے گا یہ ہے اس میں اور پھر تو آنا چاہیے پھر تو آنا چاہیے حاضرین کی قسمت کھل جائے کوئی جواب دینا چاہے جی کوئی جواب دے گا حاضرین میں سے مدنی فیس بھی دینی ہوگی پھر بارہ مدنی مذاکرے مسلسل انشاءاللہ شاء مدینہ میں اس کی نیت کے ساتھ کوئی سنا دیں اور کوئی بھی اٹھ کے سنا دے اگر جس کو آتا ہو سنائیے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں باپوس یہ سنانے کی مدنی فیس دیں گے یا غلط کی مدنی فیس دیں گے بارہ مدنی مذاکروں کی نیت غلط پر دیں گے یا سنانے پر دیں گے دونوں میں وہ سہان اللہ نہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا یہ جو ابھی اٹھے تھے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی وہ پسند آگے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے سہرا کا لب ہے بل بول کا لب ہے دل کو سبھان لا رنگے چمن پسند پھولوں کی بل بل بل پسند. سنے سنے رنگے چمن پسند نا پھولوں کی تھی پسند دل بل بل کو تو پسند اب, کی پسند اب اسی میں وہ شیر ہے جو آپ کہنے جا رہے تھے اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پیغام عشقا نے رسول اپنے گرے سے باندھے اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے ہم کو وہی پسند وہی پسند ہے ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند اب اس میں یہ ہے کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند تو یہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے اشعار ہیں علی الحبیب صلی اللہ تو آرز امام النت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو حدائی کے بخشش ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو مطلب یہ شعر کی صورت میں قرآن کی تفصیل بھی بیان ہو رہی ہے حدیث کی شروحات بھی بیان ہو رہی ہیں شیر کی صورت میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے اہل بیت کی سیرت بیان ہو رہی ہے یعنی یہ کلام ایک ہدایت کے بخشش کو اگر کھول دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کئی جلدوں پر اسلام و دین کی باتوں کو لکھ لیا جائے ایک ایک شعر کتنے کتنے واقعات کو بیان کیا ایک شعر لکھ دیا وہ کون سا شیر ہے جناب کیوں جناب بو ہرا کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اب یہ ایک لائن میں آ گیا اب اس کو لکھنے بیٹھے تو میرا کہلے چار سفے چاہیے کہ یہ آکائی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موجزہ صحابۂ کرام کی بھوک کی کیفیت اور پھر اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان جب رضی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی تو یہ سارا بیان اس ایک دو لائنوں میں آ جائے گا باقی وہ عتی کو عمر کو خبر نہ ہو ہے نا کیا ہے فرماتے ہی ہی ہیں فرما یہ ہی دونوں ہیں دور دور دور سردار دور دور جو جہاں اے مرتضا عتیق و عمر کو خبر نہ ہو اب اس میں پورا ایک پوری حدیث پورا ایک واقعہ بیان ہو گیا جس میں الحمدللہ ہمارے صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما ان دونوں کے متعلق زبردست تعریف ہے ہاں یہی کرتی ہیں چڑیا فریاد ہاں جاتی ہے ہرنی داد اسی طرح پر شرا نے گلہ رنجوئی نہ کرتے واپس کتنے واقعات ایک ایک کر کے سنا دو میں <laughs> ایک کر <ایک> کے <laughs> حبی صلی اللہ تعالیم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے محمد. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اللہ آپ کے سلسلے کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ معاف کرے اور اپنی رحمت سے عجر و ثوابط فرمائے <تصحیح> tik tik کوئی بہت ہی خاص کلام جو آپ کو ابھی سننے کا دل ہو رہا ہوں چند اشار پڑھتے ہیں کچھ یہ بھی جمنا چاہ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ ابھی اچانک تو یہ بھی یہ تو خیر مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تھا ان کے شہزادہ حضور مفتی اعظم ہین رحمت اللہ تعالی <تصفح> <اللہ> علیہ <تصفح> جو بھی آپ کو بری ادا کے بخشش مدینہ مدینہ <تصفح> یا جو بھی پڑھیں فو... اچھی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ لاہو نی ہے بسل پروسل ہے بسلا سچی بات سکھاتے سچی تے یہ ہیں سیدا چلا چلاتے یہ ہے سلو ہے بسلا سلو الے بسلا سل Sen love oh, یہ ہے سل ہو اپنے پھرم سے ہم ہر کو کا اپنے دھرم سے ہم بل کو کا اپنے بھرم سے پاری کراتے پلا بھاری یہ اپنے اندر ایک بڑا با ذوق واقعہ لی جب یہ شعر سنتا ہوں عموماً مجھے وہ واقعہ یاد آ ہے میں نیا نیا مدنی ماحول میں آیا تھا دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد گلستان اوکاروی سوجہ بازار کا جو علاقہ ہے شفی مولانا شفیع اوکاڑی رحمت اللہ تعالی تو وہ وہاں ہوتا تھا تو امیر سنت غالبن مجھے جو یاد پڑتا ہے مدینے شریف کا سفر تھا آپ کا اور شاید اس بیان ہوا تھا اور اس بیان کا نام بھی درد مدینہ اور اس میں ممبر پر آ پانے میں تو پیچھے تھا مسجد کے اندر باہر میں بیٹھا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن امیر سنت نے کچھ یاد مدینہ اور درد مدینہ کا ایسا نظ... وہ انداز ہوا کہ آپ نے یہ کلام شروع کیا اور وہ اس پر تھا یعنی طرز میں نہیں تھا اپنے برم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں اپنے برم سے ہم ہلکے اس پر باپا کو آ گیا وجد اور وہ اسی پر کنٹینیو اپنے برم سے پھر ایسا لگا کہ مائک گرا اور باپا ممبر سے شاید نیچے آ گئے کسی نے پکڑا اور بالکل سب وہ ڈھم ڈوم نہیں آواز آتی مائک گرتا ہے تو یوں یوں سب ہو گیا اور وہاں سے حجی مشتاق رحمۃ اللہ دلالیہ نے کلام اٹھایا تھا میرے زمانے آپ کے گے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا گیری سہارا چار سہارا چیز ڈگی جب اما کو مدینے جانا ہوتا او تھا نا اور سفر ہوتی ان کی ترکیب تو ایک کلام ہمیں سنت پڑا ہمیشہ میں نے دیکھا کہ پڑھا کرتے تھے کا میں نے پائے کا میں نے پایا رشمتے ہم سنت سایا لو کچھ اش پہارو تو چلو دان سونا تو چلو ڈانس سونا تو چلو سل دے انتا تو چلو چھ دی تو چلو سید انتا دید سیدی دی انتا دید راک حضر میں ہے جینا امیر سنت کلام سنایا کرتے تھے اور جب کہتے تھے نا کہ دیکھ لو چیر کے سینا میرا دل کرتا تھا کہ واقعی نظر پڑ جائے تو ہم تو خیر کیا یہ جس نے جو لکھا ہم نے پڑھ دیا اللہ حقیقی معنوں میں عشق مدینہ یاد مدینہ ذوق مدینہ درد مدینہ سوز مدینہ غم مدینہ کی سعادت نصف فرمائے امین بجاین بمین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ شاء بدھ کی رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ آنے والی بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد اس بلکہ آنے والی بدھ کو عشاء کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ استقبال ماہ ربی و نور شریف کے سلسلے میں ہوگا تو آپ سے بھی مدنی التیجہ ہے شرکت کیجئے گا مدیشے کے ناظرین بھی عشا دیکھنے اور دکھانے کی دعوت کو عام کیجئے اور ان کل اور اعلی حضرت ہے ان شاء اللہ تو کل بھی نیت ہے میری آٹھ بجے مدنی مکالمہ یہیں سب انشاءاللہ مدنی مکالمہ کریں گے اور پھر یہ ہمارے ذوق نات کل بھی آ سکتے ہیں یہ آپ کے ہی ہے ماشاءاللہ ہم بھی کل سلسلہ کرتے کرتے آپ کے سلسلے میں انشاءاللہ. داخل ہو جائیں گے اور پھر نکل بھی جائیں گے مدنی مکالمے میں بھی آ سکتے ہیں جی مدری مکالمہ کل ہے اعلیٰ حضرت کے انفرادیت کے موضوع واہ. پر تو اللہ نے چاہ تو قلبی ذکر رضا ہوگا اور اللہ میں مسئلہ کے اعلی حضرت پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمانا اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تھامے رہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ذوق ہے شوق ہے رقت ہے لطف ہے سرور ہے کیف ہے مستی ہے اور اعلی حضرت کی یادیں ہیں مدینے کی باتیں ہیں ذکر مصطفیٰ ہے ذکر خدا ہے عز و وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ مولا اللہ ہم سب کا سلام امین بجاہ نبی نے نکاد رنگے چمن کا مطلب پوچھا میں بھی ایک کر لوں آپ کی موجودگی میں آپ بھی ہیں سب سے پوچھ لیتے ہیں اعلی حضرت کا کوئی ایسا شعر سنانا ہے جس میں چار بار لفظ نور आए कौन سنائے گا بھائی اپ سنائیں نور بنتی نور یہ اعلی حضرت کا شعر نہیں ہے یہ کسی نے پڑھا ہے یا بنایا ہے یہ اعلی حضرت کا نہیں ہے کون سنائے گا بھائی بہت مشہور شعر ہے اتنا ہے سب کو یاد ہی ہوگا محمود بھائی سنائیں گے شعر ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئنے نور تیرا سب کا یہ تو تین بار ہوا نا چار بار کا آجی سب بھی اس میں شامل ہیں اجازت ہے چار بار لفظ نور آنا چاہیے یہ تو تین بار تھا نا نور کی سرکار سے پایا توشالہ دور کا نور کی سرکار سے پایا نور کا تو نور ہے نا زنور میں بھی تو حضرت ان حضرت انشاءاللہ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اب تک کیا ہو چکا ہے مقابلہ پھر انشاءاللہ شاء آگے بڑھیں گے حجی صاحب کا بہت شکریہ جان شورا کا بہت شکریہ السلام علیکم کی محمد وعلیکم السلام مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دو مراحل سے یہ گزر چکے ہیں چھ مراحل باقی ہیں اور آج سیمی فائنل ہو رہا ہے دوسرا ہمارے حاضرین بھی جوش و خروش کے ساتھ آگے کے مقابلے میں شامل رہے ہیں چار نمبر ہیں کھارا در والوں کے دو نمبر ہیں نارتھ کراچی کی ٹیم کے کسی ایک نے آج پیچھے جانا ہے کوئی ایک فائنل میں جائے گا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد سرور کی آمد بولنور کی آمدار کی آمد, آمد. <تصفيق> انشاء اللہ اسی طرح حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ مدنی مقابلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ اور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظرین حروف تحجی یہ سیگمنٹ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہیں حروف تحجی اردو کے دونوں ٹیموں میں سے باری باری ایک ایک اسلامی بائیں گے اپنی باری پر اس کو گھمائیں گے اور جو حروف تاجی ایرو کے سامنے آئے گا اس سے انہوں نے پچیس سیکنڈ میں شعر سنانا ہے اگر سنا دیا تو پوائنٹ ملے گا نہیں سنا سکے تو نمبر سے محروم رہیں گے ہر لفظ پر ایسا شعر سنانا ہے جو اب تک نہ ہوا ہو مدنی اشار کی تکرار میں مدنی مقابلے میں نہ ہوا ہو آج تعداد زیادہ ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپس کی گفتگو سے پرہیز کریں اور توجہ یہاں رکھیں تاکہ ہمیں بھی جس رب جس نہ ہو کون آئے گا آپ میں سے کھڑا دار کی ٹیم سے آئیے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ کے اسلامی بھائیوں میں سے اس سفر کو اکیلے طے کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائے آپ کے لیے حرف آنے والا ہے آپ تیار ہو جائیے تین ایسے حروف تاجی ہیں جن سے کوئی حرف نہیں آتا رے تین نقطے والا زے اور الف یہ بھی انہی میں سے ایک ہے زے دوبارہ گمانا ہے جن سے شیر نہیں آتا شیر وہی نہ آ جائے قریب قریب زال سے شیر سنانا ہے آپ نے ایسا شیر جو اب تک نہ ہوا ہو زرے جھڑکٹ تیری پیزاروں کے اور تاجے سر بنتے ہیں سیاروں سبحان اللہ آپ نے درست شیر سنایا ہے ماشاءاللہ اللہ آئیے کون آ رہا ہے آپ کی ٹیم میں سے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمانا ہے سیمی فائنل ہے ایسے ایسے, ایسے اشعار ہوں کہ مزہ آ جائے مدینہ یاد آ جائے آپ کے لیے آ چکا ہے سواد سواد سے شعر سنانا ہے آپ نے بغیر ترس بغیر ترس صبح بغیر تر صبح وطن میں شام غریبا کو دو شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں کہ سواد سے کہ سین سے سوچ لیجئے پکی بات ہے آپ نے جواب درست دے دیا ہے اللہ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اس لیے ہم سرز میں ہر سیگمنٹ نہیں کر سکتے اس لیے میں نے آپ کو روکا معذرت کے ساتھ دوبارہ کھارا در کی ٹیم آصف بھائی خود آخر میں آئیں گے جی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اس کو گھمائیے لگیا گیا کریں بھائی یہ آگیا ہے کاف چھوٹا کاف کیا ہے یہ کاف ہے تو بڑا کاف اس کے بعد لکھا ہوا ہے چھوٹا والا کاف ہے اس سے شعر سنانا ہے کابے کی بدردا تم پہ کر دودھ تیبہ کے شمس تم پہ کر دلود سبحان اللہ پکی بات ہے یہ کوف سے تو نہیں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک اور نمبر حاصل کر لیا ایک کھارا والوں نے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آگ سے گھمائیے جلدی جلدی اور اپنی باری پر شیر سناتے رہیے اتنا سا اتنا ہلکا گمایا ری سے شیر راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے مدینے جانا ہے ان شاء اچھا اللہ ہونا ہے اللہ آپ نے بھی شیر سنا دیا اتنی جلدی جلدی ہو رہا ہے یہ مرحلہ چلیں بھائی آخری اسلامی بھائی کھارا در کی ٹیم آصف بھائی کون سا ہر فائدہ آپ کو زیادہ خوشی ہوگی میم کیونکہ میم سے مدینہ آتا ہے اس لیے یا ایسے ہی اچھا چلے بسم اللہ پڑھ کے گھمائے دیکھے کون سا ہر فر رہا ہے ان کے لئے ہو سکتا ہے میم ہی آ جائے پھر سے سواد آ گیا ایسا کوئی شیر پڑھنا ہے جو اب تک نہ ہوا ہوئے صبح شو میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نے نور کا آیا ہے تارا نور سبحان کا. اللہ درست جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ اللہ ایک ایک شیر دونوں سے پوچھا جا رہا ہے باری باری اور آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے دیکھے کون سا ہر فاتا ہے ان کے لیے آپ کے لیے ہر فانے والا ہے تیار ہو جائیے او ہو نو زون یہاں پر کوئی شیر نہیں آتا ہے سیڑے سے. ایک بار پھر گھمائیں گے چلو تھوڑا سا میں گھما لیتا ہوں اپنا بھی ارمان پورا کروں اب آپ گھمائیے یہ آپ کے لیے ہر پانے والا ہے تو آ گیا ہے تو سے شیر سنانا ہے تو ہی طویبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے درست جواب دے دیا ہے تینوں سے دونوں ٹیموں سے تین تین اشار پوچھے گئے تینوں آئے اپنی اپنی باری پر حرف لیا اور شیر سنایا کوئی بھی رہ نہیں گیا ہے ایک اسلامی بھائی ہم حاضرین میں سے لیں گے کوئی بھی ایک جو اب تک کوئی بھی مقابلے میں نہ آیا ہو صرف وہی آدھ کھڑا کریں جو اب تک نہ آئے ہو آپ آ جائیں جلدی اب تک نہیں آئے آپ گیارہ مقابلوں میں دیکھیں ہاتھ وہی اٹھائے جس نے سارے اشعار یاد بھی کیے ہوئے یاد ہے نا آپ کو کیا نام ہے آپ کا محمد وسیم وسیم بھائی سیدھے آج سے بسم اللہ پڑھ کے یہاں سے نہیں یہ لگے گا آپ کو اس طرف سے رضا آپ کے لیے ہر پانے والا ہے آپ نے شیر بھی سنانا ہے یا جو زے کے قریب کیوں گھوم رہا ہے بھائی یہ تو بالکل بیچ میں ہے واپس ایک بار سنبھال کے آپ کے لیے ہر آنے والا ہے شیر چلے بھائی مشکل ہو گئی یہ تھوڑی سی کاف سے کون سا شیر آتا ہے پچیس سیکنڈ میں سنانا ہوتا ہے وسیم بھائی آپ ہاتھ کیوں کھڑا کیا تھا سر آپ نے سوچا تھا کوئی ہلکا لفظ آ جائے گا چلے کوئی بات نہیں انہوں نے اچھی کوشش کی ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہو کوئی ایک جو اب تک نہ آئے ہو جو اب تک سلسلے میں نہ آئے ہو ہاں بھائی آپ پہلے آ چکے ہیں جو اب تک نہ آئے پچھلے سارے مقابلوں میں ہاں بھائی بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ آ جائیں جلدی سے جلدی سے آ جائیے جلدی جلدی آنا ہے لبیک کہنے میں بھی شور پیدا ہوتا ہے صرف ہاتھ اٹھایا کریں کیا نام ہے آپ کا بھائی بلال رضا صدی بلال رضا صدی کی سیدھے ہاتھ سے گھمانا ہے لوگ گھمائے تیاری تو ہے نا ہاتھ وہی اٹھائے جس کو شار بھی یاد ہو ہر حرف سے پھر قف آ گیا دیکھیے چلے بھائی سنا شیر کوف سے آتا ہے نہیں آتا چلو کوئی بات نہیں سدی کی ساتھ کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں خوف سے کوئی شیر سنا دیں بس آ رہا کوئی نہیں کہے گا صرف خاموشی جی آپ کھڑے ہوئے خوشیا منا کھڑے ہو کر یاد نہیں قسمت میری چمکائی چمکائی مجھ کو بھی درے پاک میں بلوائی کا سبحان اللہ در پاک پہ بلوائی ان کو توحفہ پیش کیا جائے حروف تاجی سے اشار ہم نے دیکھے اور کس کے کتنے نمبر آئی ہے اسکور بورڈ پر دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کا سخت مقابلہ جاری ہے کارا دار کی ٹیم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے ہیں چار سات نمبر ہیں دار والوں کے اور نارتھ کراچی کے پانچ نمبر ہیں لیکن ابھی مقابلہ بہت سارا باقی ہے اس لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا آئیے شروع کرتے ہیں شائر کون اور اس میں دیکھتے ہیں کس کی کیسی تیاری ہے سلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ شاعر کون اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی درود پاک پڑھایا جائے تو بلند آاز سے درود پاک پڑنے کی عادت بنائے آج تو شب جمعہ ہے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی درود پڑھایا جائے کوشش کریں اسی طرح پڑھیں دوسروں کو گواہ بنائیں دونوں ٹیموں کے پاس تین تین اشار ہیں آپ کے پاس بھی ہیں آپ اپنی باری پر ایک شیر نکالیں گے اسے پڑھیں گے سامنے والوں سے پوچھیں گے اور سامنے والے اس کا جواب دیں گے پچیس سیکنڈ میں کہ یہ کس, کس کا شعر ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیں گے نہیں شروع کرتے ہیں تین کھارا دار کوئی بھی شیر پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے مشورہ کر سکتے ہیں آصف بھائی جلدی جلدی پڑھنا ہے ارش کرسی ہے تمہیں سے روشن فرش پر بھی ہے تمہاری رونق او ہو ارش ہے تمہیں سے روشن پش پر بھی ہے تمہاری رونق اٹھارہ سترہ کس کا شعر ہے بتانا ہے آپ نے چودہ سیکنڈ باقی ہیں پہلا سوال ہو چکا ہے مشورہ جاری ہے گمبھیر صورتحال ہے سات چھ پانچ اگر وقت میں جواب نہیں دیا تو نہیں لیا جائے مستفا رضا خان نوری علیہ رحمان مستفا رضا خان آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو غلط آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے یہ شعر ہے مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جواب غلط ہو گیا ہے ویسے دو نمبر کی کمی آپ کے پاس دیکھیں کیا ہوتا ہے اس مرحلے میں اب آپ پڑھیں گے نارتھ کراچی کی دین پہلا شیر آپ بتائیں گے کس کا شیر ہے جلدی جلدی اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے ہاتھ رکھیں خیر سے دن خدا بو لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو دونوں حرم ہمیں دکھائے خیر سے دن خدا بلائے دونوں حرم ہمیں دکھائے زمزم و بیر فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو بتانا ہے آپ نے بارہ سیکنڈ مولانا حامد رضا خان مولانا حامد رضا خان حامد رضا خان جی, رضا خان جی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تبدیل کرنا بھی وقت جاری ہے چار سیکنڈ ہے آصف بھائی نے آنکھ سے اشارہ کر دیا یوں جب بدلنا نہیں ہے چلے بھائی طے کر لیا ان کا جواب درست درست ہو چکا ہے ایک نمبر اس مرحلے میں پا لیا ہے دوسرا شیر دوبارہ آپ پڑھیں گے ہر شیر پر شاعر کا نام بتانا ہے کون سا شیر ہے دوسرا نارتھ کراچی والوں کے لیے اپنے قدموں کو دھونا عطا کیجیے ہم مریضوں کو شفا چاہیے واہ واہ واہ کیا شیر ہے کس کا ہے یہ شیر اپنے قدموں کا دھونا عطا کیجئے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے کون <تصفح> <تصفح> ہے اس کے لکھنے والے تیرہ سیکنڈ باقی ہیں خالد محمود نقشی صاحب <تصفح> خالد محمود خالد صاحب آپ نے فرمایا ابھی بھی وقت جاری ہے چاہیں تو بدل لیں <تصفح> کوئی اور تبدیلی کرنا چاہیں تو وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا جواب ہے خالد محمود صاحب اور جواب <تصفح> درست, درست ہو چکا ہے رحان <تصفح> <تصفح> اللہ اب آپ دوبارہ شعر اٹھائیں گے ان کھانا دار والوں کو دیکھے مشکل میں ڈالتے ہیں یا پار لگاتے ہیں پڑھیے زبان حال سے کہتے ہیں نقش پا ان کے ہمیں ہیں چہرہ کی رونق ہمیں ہمیں حور کی رونق غلمان یہ جنت کی مخلوق ہوگی انشاءاللہ بتائیے کس کا شعر ہے رونق پر پہلے بھی ایک غلط جواب ہو چکا ہے جی بتائیے جلدی کیجیے پانچ سیکنڈ بعد جمیل الرحمان سوچ لیجیے یہ کوئی ٹوئسٹ بھی ہو سکتا تھا پہلے رونق میں ان کا کلام تھا آپ نے کہا مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی لے اور جواب ان کا ان کا جواب غلط ہے غلط ہو چکا ہے یہ کلام ہے مولانا, مولانا, مولانا حسن حسن رضا مولانا حسن رضا خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا <تصفح> بھی رونق کے کلام ہے آپ نے اس کو آپ سمجھے کہ وہ ایک ہی کلام کے اشار ہیں یہی ہوتا ہے ٹویسٹ بہرحال دو دو شیر ہو چکے ہیں صرف ایک جواب اب تک درست آیا ہے دیکھیں آخری ایک ایک شیر میں کیا ہوتا ہے اتنا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اب دکھا دو پڑھ کہاں سے رہے ہو ناظرین کہیں گے نیچے کہیں لکھا ہوا ہے نہ مجھ کو خدا مالو زر چاہیے نہ تو لالو گوہر چاہیے چلے بھائی مشکل شیر آگیا ہے شاید نہ مجھ کو خدا مالو زر چاہیے نہ یاقوت و لالو گوہر چاہیے شاید آسان شیر بھی ہو سکتا ہے آپ کا وقت جاری ہے تیرہ سیکنڈ باقی ہیں گیارہ دس نو جلدی کیجیے اتنی دیر نہیں ہوتی مشورہ کرنے کے لیے پانچ سیکنڈ باقی ہیں امیر اہل سنت دامد برکا تم امیر اہل سنت دامد برکا تم آپ نے کہا لگتا ہے تیاری بہت اچھی کر کے آئے ہیں یا تیاری نہیں کر کے آئے جواب, جواب غلط غلط, ہے غلط ہو چکا ہے یہ شعر ہے مفتی احمد یار مفتی احمد خان نائمی رحمت اللہ تعالی کے دیوان سالک کے ایک کلام کا پہلا ہی شعر ہے یہ ہے مطلع تو یاد ہو سکتے ہیں آخری شیر ہے شاعر کون میں تھوڑا اوپر کر بھائی ناظرین کو دیکھیے کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے چلے بھائی ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے بہت ہی مشہور کلام کس کا ہے یہ کلام آج پتا چلے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے سات چھ پانچ وقت کم ہو رہا ہے کوئی تو ہوں گے خالد محمود ہائے ہائے ہائے آپ نے کہا خالد محمود صاحب کا یہ شعر ہے اور آپ کا جواب ایک بار بتائیے جلدی ان کا جواب غلط ہے پروفیسر اقبال عظیم یہ شیر ہے اقبال عظیم صاحب کا آپ تین میں سے صرف آپ نے دو سوال درست بتائے مدنو ہیں مدنو جی دیکھتے ہیں سکور بورڈ یہاں سے حاضرین بھی کچھ بتائیں گے اب بتائیے یہ کس کا شیر ہے بہت ہی پیارا شعر وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے جو جواب دے گا اس کا ہاتھ تحفوں سے بھر دیا جائے گا ب... توفے سے بھر دیا جائے جی تھوڑی سی جگہ بنا لیں تھوڑی سی جگہ بنا دیں تھوڑی سی جی اعلی حضرت حضرت پکی بات ہے کون سے کلام کا کلام نہیں پتا کلام کون بتائے گا آپ کا جواب درست ہے تحفہ دیا جائے کس کلام کا شیر تھا یہ آپ تو روز جواب دیتے ہیں کوئی اور جی تھوڑی سی جی آگے آ جائیں بتائیے کون سا کلا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی رحان اللہ درست جواب ہے اچھا بتائیے یہ کس کا شیر ہے شیر ہے کھاتے ہیں تیرے درکا کا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پیچھے یہ لوگ جو اس پہ بیٹھے ہیں جلدی جلدی مجھے جگہ آپ بتائیں گے اعلیٰ حضرت آپ کا جواب افسوس غلط ہو گیا ہے اچھی کوشش کی ماشاء اللہ جی مفتی اعظم بحد رحمت اللہ علیہ نام کیا ہے مصطفیٰ مولانا مصطفی رضا خان جواب درست ہے ان کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں یہ بتائیے کس کا شعر ہے اپنے خطہ وار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود جی آپ آپ بتائیے نہیں بتا جی کھڑے ہو جائیں اعلیٰ حضرت پورا نام مولانا امام احمد رضا خان امام احمد رضا خان جواب درست ان کو بھی توحفہ پیش کرتے ہیں بتائیے یہ کس کا شعر ہے تمہارے تو وہ احسا اور یہ نا اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے ہاں بھائی کون بتائے گا کوئی مدنی منا آپ بتائیں گے ہر حضرت اعلیٰ حضرت افسوس غلط جواب کوئی بات نہیں بیٹھ جائیں آپ بتائیں گے بتائیے امیر علیہ سنت نہیں بیٹا غلط جواب ہے کوئی بات نہیں مولانا حسن خان زور سے مولانا حسن خان نعرہ لگائے مولانا حسن حضرت آپ کا جواب دوستوں گیا ہے ماشاء اللہ جواب آج ہم لے رہے ہیں حاضرین تھوڑی سی جگہ بیچ میں بنانا چار سیگمنٹ ہو چکے ہیں اب کے کتنے نمبر کھارا اور نارتھ کراچی والوں کے درمیان پہلا سیمی فائنل جاری ہے اسکور بورڈ دکھائیے چار مرحلے دوسرا سیمی فائنل جاری ہے چار مرحلے ہو چکے ہیں آٹھ نمبر ہیں کارادار والوں کے چھ نمبر ہیں نارتھ کراچی والوں کے آپ نے کتنے نمبر لیا آخری مرحلے میں دونوں نے برابر برابر دو نمبر کی کمی ہو گئی ہے پہلے سے جو برقرار ہے اور اب چلتے ہیں پانچویں راؤنڈ کی طرف آئیے دیکھتے ہیں کون کیا درست کرتا ہے سلو ال خدیب صلی اللہ تعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست کرنا ہے کچھ لیکن یہاں پر پزل کی صورت میں آپ کو شیر دیا جائے گا اور آپ اسے اپنے وقت میں پورا کریں گے جتنا چاہیں وقت آپ لیں دوسری ٹیم کو اس سے کم وقت میں پورا کرنا ہے اس میں کسی ایک ہی ٹیم کو نمبر مل سکتے ہیں یہ بہت اہم مرحلہ ہے اس لیے ہوش اور جوش دونوں ساتھ رکھنا ہے دو نمبر کسی ایک ہی کو مل سکتے ہیں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ دونوں کو نمبر ملیں تو اب ہو سکتا ہے آپ اپنی برتری پوری کر لیں ہو سکتا ہے یہ اور آگے بڑھ جائیں اس لیے بہت ہی اچھے انداز میں اس مرحلے کو پورا کرنا ہے کون آئے گا پہلے آپ کے آپ آپ لوگ آئیں گے انہیں آنے دیا جائے پہلے آپ کو آنا ہے لبئی آپ لوگ آئیں گے انہیں آنے دیا جائے جب دار والے نارتھ کراچی والوں کو موقع دینا چاہتے ہیں بھلے آپ جو شعر اسکرین پر ہے وہ لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو بول سکیں کون سا شعر ہے ہمارے صدیق بھائی کے لیے پہلے دیکھ تو لے بھائی یوں الٹا ہو کے دیکھیں گے دکھائیے ان کو شعر نارتھ کراچی والوں کے لیے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک کے پاس حسرت ملائکہ کو جہاں وز سر کی ہے شیر یاد ہے ہٹا دیں اوکے ہٹا دیجئے چلے بھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ کے پاس اللہ اکبر اپنے قدم اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خا کے پاس اللہ اکبر اپنے قدم کا ریکارڈ ہے چالیس سیکنڈ میں اس مقابلے میں اکبر اپنے قدم اور آج تک کسی نے بھی نہیں بنایا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک کے پاک حسرت ملائے کا کو جہاں بغر کی ہے ان کے اسلامی بھائی اکبر کر رہے اپنے قدم اور یہ خا کے پاک اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک کے پاک اب کا وقت ہو چکا ہے 40 سیکنڈ حسرت ملائے کا کو جہاں بغیر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک کے پاک وقت ح... وقت جاری ہے باون خاں کے پاک اور یہ خا کے پاک اللہ اکبر اپنے قدم اور جہاں حضرت ملائقا کو حضرت ملائیکا کو جہاں بز عثر کی ہے حضرت ملائقا کو جہاں بضعثر کی ہے حضرت ملائکا کو حضرت ملائکا کو جہاں وضر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع کی ہے ایک منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ میں انہوں نے شیر مکمل کر لیا ہے ناظرین کو بھی دیکھا شیر اللہ اکبر اپنے قدم یہ شاید ٹائپنگ مسٹیک ہے قدم ہے قدموں لکھا ہے اور یہ خاک پاک حسرت ملائے کو جہاں وز سر کی ہے آپ نے ایک منٹ اور اٹھارہ سیکنڈ میں اسے مکمل کیا ہے لیکن بہت اچھی کوشش سبحان اللہ ماشاء اللہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہنی چاہیے ایک منٹ اٹھارہ سیکنڈ سے کم وقت بنائیں گے یاد ہیں آپ کون آئے گا ملاج بھائی اچھا یہ شوبھا ان کے پاس ہے آئیے ملاد بھائی آپ وہاں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں بتا کر دیکھیں کون اس میں آگے بڑھ جاتا ہے شیر ہے ان کے لیے کھارا دار والوں کے لیے شیر دکھائیے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو شیر یاد ہے آپ کو اوکے شروع کریں شیر ہٹا دیا جائے کھانا دار آپ کا یہ باکس آپ نے بنانا ہے ایک منٹ اٹھارہ سیکنڈ سے کم وقت میں بہت تیز ہاتھ چلنے چاہیے ورنہ یہ برابر ہو جائیں گے آپ سے فریاد امتی جو کرے زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو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 فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ دیکھ لیں پچاس سیکنڈ ہو چکے ہیں آپ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن آپ کا شعر مکمل ہو چکا ہے ففٹی سکس سیکنڈ میں انہوں نے بنایا ہے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائ ماشاء اللہ شعر درست ہو چکا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں انہوں نے اس مرحلے کو مکمل کیا دو نمبر اس مرحلے کے ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ پہ کس کو کس طرح برتری حاصل ہے پانچ مرحل ہو چکے ہیں پانچ مرحلوں سے گزر کر کارا دار کی ٹیم چار نمبر آگے جا چکی ہے چھ نمبر ہے نارتھ کراچی والوں کے کھارا دار والوں کے دس نمبر ہے اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اگلا مرحلہ بہت ٹائٹ ہے بہت فریکوینٹ ہے تیز چلنا ہے اور اس میں نو نمبر ہیں کسی بھی ایک طرف مقابلہ جھک بھی سکتا ہے نو نمبر ہیں اس لیے اب بہت دھیان سے جواب دینا ہے دوبارہ اب آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے اب باری باری یہ مرحلہ ہوگا اور ہر کوئی اپنا خود ہی خیال رکھے گا جی مائک نہیں چل رہا بولے مدینہ آواز آ رہی ہے آپ سے شروع کرتے ہیں پہلا شعر اور آخری شیر سلو الحبیب صلی اللہ تعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے آپ تین کھارا دار چار نمبر کی ویسے آپ کو ایج حاصل ہے آپ بھی تیار ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں بولے گا میں پڑھوں گا متلا یہ پڑھیں گے مکتا میں پڑھوں گا متلا یہ پڑھیں گے مکتا متلا کہتے ہیں پہلے شیر کو مکتا آخری شیر صرف ہر شیر کے لیے دس سیکنڈ ہوں گے اور ہم جلدی جلدی چلیں گے اگر آپ جواب دیں گے تو ہر شیر پر ایک نمبر ملے گا پہلا شیر آپ میں سے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے وقت جاری ہے سات سیکنڈ وقت جاری ہے تین دو ایک جواب نہیں دے ایک سکے ایک سگے تہبا مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے جواب نہیں دے سکے دوسرا شیر جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا آلم کیا ہوگا شروع کیجئے پانچ سیکنڈ باقی ہیں مکتا پڑھنا ہے نہیں پڑھ سکے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا اس کا مکتا تھا تیسرا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے پڑھیے اس کا مکتا دس سیکنڈ ہے آپ کے بعد بہت مشہور مکتا بہت مشہور آصف بھائی تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں. چار تین دو آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ تیسرا شیر بھی نہیں بتا سکے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے تین میں سے ایک بھی جواب نہیں دے سکے کوئی بات نہیں آصف بھائی تیار اچھا ان سے چلیں بھائی نارتھ کراچی والوں سے پڑھیے شیر پہلا میں پڑھوں گا آخری آپ پڑھیں گے دس سیکنڈ ہے ہر جواب کے لیے شیر ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو سرا کون جلوہ نما آج کی رات ہے وقت جاری ہے دس سیکنڈ جلدی آپ کا وقت جاری ہے دو ایک نہیں پڑھ سکے وقت لائے خدا سب مدینے چلیں چلے تا مشہور سب کے منزل کی جانب سفی نے چلے میری سائم دو آج کی رات ہے آپ نہیں پڑھ سکے دوسرا شیر آج اشک میرے نات سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا پڑھیے مکتا نو آٹھ ساتھ جواب نہیں دے پا رہے اللہ اکبر نہیں یاد ہے اللہ اکبر بہت ہی مشہور وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا تیسرا شیر زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اعلی حضرت کا شیر دس سیکنڈ ہے مکتا پڑھنا ہے بہت جلدی پڑھنا ہے چھ سیکنڈ باقی ہیں مشہور مکتا اللہ اکبر نہیں پڑھ سکے ہیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے مگر جواب درست نہ دے سکے زبان نہ کھلی اور تین نمبر پھر نہ ملیں گے سارا کی ٹیم آصف بھائی سے پہلا شیر پڑھیے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی تجھے کیا ہوا تھا تار کیوں مدینہ چھوڑ آیا وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی سبحان اللہ آپ نے درست مکتا پڑھ دیا ہے دوسرا شعر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی سات یہ سچے سی... کے خالد سا نکمہ نہیں کوئی پہلا ہے. مصرا بھی پڑھنا ہے آپ پہنچ گئے سرکار ہیں؟ کی رحمت نے مگر خوب نوازا ہے یہ سچے کے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی جواب درست دے دیا ہے دو شیر ہو چکے ہیں تیسرا شیر دیکھیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں خوش اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آشکان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی سبحان اللہ Hop س... جب تینوں جب شیر کے درست جواب دے دیے ہیں ماشاءاللہ ایک بار پھر سبحان اللہ کی صدا اس طرف کا پلہ اور بھاری ہوتا جا رہا ہے دیکھیں بھائی اب کیا ہوتا ہے آپ جواب دیں گے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو سر تو ہے ان کا سناخا یہ معمولی دوسرا دونوں سوچ تو تجھ پر سرکار کی کیسی خاص ہدایت ہے کوسر تو ہے ان کا سناخا درست معمولی بات نہیں سوچ تو تجھ پر سرکار کی کتنی خاص ہدایت ہے سوچ تو سوچ تو سے شروع سوچ تو سے نہیں اچھا کو ہے ان کا سناخہ یہ معمولی بات نہیں گور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے کوسر تو ہے ان کا سناخا یہ معمولی یہ معمولی بات, دا بات دا نہیں سبحان اللہ آپ نے شروع کر دیا تھا اس لیے آپ کو زیادہ وقت ملا ہے کوئی دا بات, دا بات دا نہیں دیکھیں آپ دوسرا پورا کرتے کہ نہیں شاید پہلا شیر آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آجا سماجا نام نام محمد, محمد. سبحان اللہ دو شیر ہو چکے ہیں تیسرا کیپٹن ہے آپ ماشاءاللہ اللہ نگران ہے دو جواب درست ہو گئے شیر ہے لکھ رہا ہوں نات سرور سبز گمبد دیکھ کر کی تاری ہے قلم پر سبز گمبد دیکھ کر آہ اے اختار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا جان کر دیتا نشاور. سبز گمبت سبحان اللہ آہ! درست جواب دے دیا دونوں طرف اس بار تین تین نمبر مل چکے ہیں چلتے ہیں دوبارہ کھارا دار چلیں بھائی تیار آپ میں متلا پڑھوں گا آپ مکتا گے شعر ہے وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے مشہور مکتا میراج میں پڑھا جاتا ہے وظیفہ یہ مکتا نہیں ہے سنائے سرکار مکتا نہیں ہے ٹائم ختم ہو گیا نبی رحمت شفیع امت رضا اللہ ہو عنایت اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وا بٹے تھے کوئی بات نہیں جواب نہیں دے سکے دوسرا شیر ارشے الا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ مکتا پڑیں گے آپ وقت جاری ہے آٹھ سیکنڈ مشہور کلام امیر اہل سنت کا وقت ختم ہو رہا ہے وقت ختم ہو چکا ہے آپ جواب نہیں دے سکے جس وقت روح تن سے اتار کے جدا ہو ہو سامنے خدایا میٹھے نبی میٹھے نبی, نبی کا روزہ دوسرا شیر ہو چکا تیسرا شیر پھر گمبد خزرا کی فضاؤں میں بلاؤ سرکار بلاؤ مجھے سرکار بلاؤ میزا پہ سرکار بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یہ میزا پہ سب کھڑے ہیں دوسرا کلام ہے یہ ظالم ڈرا رہا ہے جواب نہیں دے سکے آپ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے اتار کا ایمان بچاؤ بچا لو آپ جواب نہیں دے سکے تینوں کوئی بات نہیں چلتے ہیں دوبارہ نارتھ کراچی کی ٹیم کی طرف تیار ہیں آپ میں تین متلے پڑوں گا آپ مکتے پڑھیں گے شیر ہے اکاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہبت یہی چٹھی ملی ملی ہو ملی حل حل اللہ دوسرا اللہ شیر ہے سفرا سبہور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر میں کو دھولا مہمان خدا کے آتے ہیں بتائیے نئے کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اختار اسی امید سے ہم دن اپنے گزارے جاتے گے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ایک اللہ اور جواب درست دیا ہے تیسرا تیسرا شیر بتائیے اس کا مکتا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو یہ تو کرم ہے ان کا ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں یار جی مجھے بھی جلدی جلدی چلنا ہوتا ہے وقت آپ کا جاری ہے بہت مشہور مکتا ہے تین سیکنڈ باقی ہے اللہ اکبر وقت ختم ہو چکا ہے خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے بق روتے بق کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو الحمد ہماری بھی رات اچھی گزر رہی ہے یاد نبی میں کبھی ہس رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں کبھی مسکرا رہے ہیں یاد نبی میں الحمد مسکرانا بھی آتا ہے سرکار کی باتیں سن کے تو یہ ہوئے نو نو دونوں طرف سے اور کس کو ملے ہیں کتنے نمبر یہ پتہ چلے گا تھوڑی دیر کے بعد آپ میں سے کون آئے گا میں متلا پڑھوں گا آپ مکتا پڑھیں گے جو تین پورے سنا دے اس کے لیے تحفہ باپو کسی کو لائیں میدان میں آپ کے پیچھے ہیں کوئی اور ہم انہیں دیں گے رسائل اختاریا سے آپ کے پیچھے جو اسلام بھائی ہیں ان کو لے لیں جی کھڑے ہو جائیں یہ چشمے والے چلے ہاں پڑھیے بھائی میں شیر پڑوں گا پہلا آپ آخری پڑیں گے کتنا مقدیں گے بھی دس سیکنڈ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی آخری شیر سات چھ نہیں جواب دے سکے کوئی بات نہیں چلیں بھائی بیٹھ جائیں کسی اور کو موقع دیتے ہیں اور کون آئے گا میں متلا پڑوں گا آپ پکٹا پڑھیں گے آئیے عاطف بھائی چلیں بھائی بتائیے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے پانچ سیکنڈ ہے نہیں دوسرا شیر پڑھتا ہوں نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا آخری شیر مشکل ہے یہ میں پڑھوں گا تو سب کو یاد آ جائے سیکنڈ رضا جو دل کو بنانا تھا جل و گاہ حبیب آتا تھا نا یہ شیر تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا کوئی بات نہیں اچھی کوشش بیٹھے اور کون آئے گا کوئی ہے متلا مکتا میں ہمارے سامنے نہیں ہے بھائی کوئی بھی چلے بھائی دیکھتے ہیں سکور بورڈ کون کتنے نمبر پر ہے اس وقت نارتھ کراچی اور کارا دار کی ٹیموں کے درمیان دوسرا سیمی فائنل ہو رہا ہے کھارا دار کی ٹیم ہے اس وقت تیرہ نمبر پر نارتھ کراچی والے گیارہ نمبر پر پہلا شیر اس میں انہوں نے نارتھ کراچی والوں نے پانچ نمبر لیے کھڑا دار والوں نے تین نمبر لیے اس کے باوجود آگے ہیں کیونکہ پچھلے مرحلوں میں چار نمبر آگے تھے اب کی چار نمبر کی برتری اب تھوڑی سی کم ہو کر تین نمبر ہو گئی ہے اور مقابلہ تھوڑا کلوز ہوا ہے دو نمبر کی رہ گئی اب گیارہ اور تیرہ جی بالکل وظائف بھی چل رہے ہیں وظائف بھی چل رہے ہیں ان کے یہاں پر بھی حاضرین جوش میں ہے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ساتواں راؤنڈ اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سلو اول الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں چند اشارے اور کسی اشارے کے پیچھے ہر اشارے کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیر ہے انہوں نے باری باری آنا ہے مشورہ نہیں کر سکتے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا آپ اپنی کوشش سے سامنے شیر پوچھیں گے اور شیر کا جو اشارہ ہے اس پر شیر سنانا ہے پچیس سیکنڈ میں آئیے دار کی ٹیم سے کون آ رہا ہے ساتواں مرحلہ آصف بھائی پہلے آپ اشارہ دیکھیں گے پھر آپ جس سے چاہے پوچھ سکتے ہیں انہیں کوئی ہیلپ نہیں کرے گا کون سا نمبر نمبر آئیے آتے ہی دس نمبر لے لیا ہے بھائی اس سے نیچے بات ہی نہیں اکیلے دیکھ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں دکھا رہے کس سے پوچھیں گے شاید بہت دو ہی آسان عدیل بھائی. عدیل, بھائی. عدیل بھائی جی دکھائیے ان کو بھی اور ناظرین کو بھی کیا ہے یہ شیر آلہ حضرت کا شیر ہے اور اس کس شیر کی طرح اشارہ ہے جواب دیجئے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا ان کے اسلامی بھائیوں میں سے سترہ سیکنڈ باقی ہیں انتہائی پیارا شیر تیرہ یہاں کوئی نہ بولے پلیز دس سیکنڈ باقی ہے سوچ میں پڑ گئے جس طرف انگلی اٹھا کوئی ساتھ نہیں دے گا مدینہ ایک سیکنڈ وقت ختم ہو چکا ہے جواب نہیں دے سکے اللہ اتنا پیارا شیر آپ بتائیں گے کون سا یہ پڑھیے انگلی اٹھا دے محت میں کیا ہی چلتا چلتا تھا کھلونا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سبحان اللہ جن کو توحفہ پیش کیا جائے ماشاءاللہ اللہ مدری منع پہنچ گئے بھائی واقعی یہ امتحان ہے آئیے کون آ رہا ہے آپ میں سے اشارہ اٹھانے کے لیے آئیے کون سا نمبر لیں گے ایک نمبر ایک نمبر بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اٹھائیں دیکھیں کیا نکلتا ہے کس سے پوچھیں گے سمی اللہ بھائی جی دکھائیے ان کو بھی اور ناظرین کو بھی کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا یہ شعر ہے گھر اور قدر کون سا شہر ہے کچھ یاد آ رہا ہے ابھی میں ایک لفظ بولوں گا تو یاد آ جائے گا آپ لیکن دس سیکنڈ باقی ہیں نو آٹھ آپ کے ساتھ ہی ساتھ نہیں دیں گے یہاں پر خود کوشش کر کے بتانا ہے تین دو وقت ختم ہو چکا ہے جواب نہیں دے سکے کافیوں کو جواب آتا ہوگا کوئی بتائے گا جی آپ بتائیے بتائیں نمبر نہیں ملیں گے ان کے گھر میں بھی اجازت جبرائیل لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے محن اللہ آپ کو آتا تھا یہ شیر نہیں بتا سکے آپ چلیں بھائی کون آ رہا ہے دوبارہ کھارا دار کی ٹیم سے آئیے جلدی جلدی آئیے کون سا نمبر لیں گے آپ چھ چھ نمبر لیجئے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اٹھانا ہے اور اب دو اسلامی بھائی یہاں رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے جواب لیں گے آپ بہت ہی پیارا شیر ناظرین کو بھی دکھائیں مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شیر ہے جس میں یہ دو الفاظ آتے ہیں دولت اور وظیفہ دولت کا وظیفہ ویسے ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے اس میں کیا ہے ان کو دکھاتے ہیں بتائیے سدیک بھائی بتائیں گے کیسے پوچھا ہے صدیق بھائی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام ہے نام ہے محمد اللہ اشفاق بھائی وظیفہ ہو رہے ہیں کے وظیفے بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ کون آئے گا آپ آپ میں سے کون آئے گا آئیے کون سا نمبر لیں گے آٹھ نمبر آپ کیوں سے گھبرائے میں بھائی ریلیکس ہو جائے ذرا زور سے بولیں آٹھ نمبر نعرہ بھی لگا دیں فیضانے جاری رہے گا آٹھ نمبر کے پیچھے کیا ہے دکھائیے ان کو کس سے جواب لیں گے آپ دو رہ گئے ہیں اس میں کس سے جواب لیں گے نیلاد بھائی نیلاد رضا بتائیے کس شیر کی طرف ہے اشارہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت کا شیر پھر سے آپ کی طرف مولانا حسن رضا خان کا ہے حیبت اور رحمت دونوں الفاظ کس شیر میں ہے بہت ہی پیارا شیر تیری رحمت سے سفی اللہ کا حضرت, با... حضرت کا شیر نہیں ہے یہ تو مولانا حسن رضاک ہے نا وہ تو آپ حضرت کا پڑھ لیں چھ سیکنڈ باقی ہیں پانچ چار تین دو پڑھ دیجئے نہیں جواب آپ نہیں دے سکے ہیں عاصف بھائی پڑھیے آتا ہے بس سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے سبحان اللہ آپ نے اپنے وقت میں جواب نہیں دیا نمبر نہیں ملیں گے آخری آخری اشارہ باقی ہے دونوں ٹیموں سے جی کون آئیں گے کون رہیے آئیے کون سا نمبر لیں گے آپ فور فور نمبر لیجیے ایک ہی رہ گئے آپ میں سے بھی ان سے پوچھنا ہے وکار بھائی دکھائیے امیر اہل سنت کا شیر ہے ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گا دکھائیے وکار بھائی جب دیجیے امیر علیہ سنت کا شیر جس میں یہ تین الفاظ ہوں بے کسی اور روتا ہوا بہت ہی پیارا شیر تیرہ سیکنڈ باقی ہیں ذہن پر زور ڈال رہے ہیں نو آٹھ اللہ ہوتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا اپنی بےکسی کا سبحان اللہ کہاں سے لقمہ ملا کسی نے یاد دلایا کلام میں اکثر میں پڑھتا ہوں زیادہ کا کلام تو بس آپ کے ذہن میں آ گیا اور اس طرح کام چل چکا ہے دونوں طرف پانچ اشارے ہو چکے ہیں ایک اشارہ باقی آئیے کون سا نمبر لیں گے تین نمبر تین نمبر وہاں سے کون رہ گیا ہے جاب دینے کے لیے آصف بھائی آصف بھائی کو دکھائیے کون سا اشارہ ہے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی کا شعر ہے اس میں یہ اشارے ہیں لاج اور نام بتائیے کون سا شعر ہے بائیس سیکنڈ دکھاتے رہیے دکھاتے رہیے انیس سیکنڈ تین اشار مولانا حسن رضا خان کے آ ہیں آپ تک لاج رخ گنا گاروں کی نام رخ مکمل کرنا ہے لاج لاج رکھ گناگاروں کی نام رحمان ہے تیرا اللہ لاج رکھ لے کی نام رحمان ہے تیرا یارب, یارب آپ نے درست جواب دے دیا ہے دونوں طرف تین تین اشارے تھے اور کس نے کتنے نمبر لیے ہیں اس مرحلے میں آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں تین دار اور نارتھ کراچی والوں کے درمیان مدنی مقابلہ جاری ہے سیمی فائنل ہے دوسرا چوکینار سیزن فور کا کوئی ایک ٹیم فائنل میں جائے گی پچیس سفر کے لیے ہاردار والے چودہ نمبر پر ہیں نارتھ کراچی والے تیرہ نمبر پر ہیں ایک نمبر کا فرق رہ گیا ہے صرف ایک اور اب فیصلہ ہوگا اگلے مرحلے میں آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک عرض ہے کہ آپ اسلامی بھائی اب بالکل سناٹا تاریخ کر دیں اب بہت اہم راؤنڈ شروع ہونے والا ہے خاموشی سے توجہ سے دیکھیں شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ سلو الحبیب کیا شیر رضا ہے. رضا ہے. رضا ہے. دس اشار ہیں اور دس نمبر بھی ہیں جو زیادہ نمبر لے گا وہ آگے بڑھے گا آپ دونوں تیار ہیں میں شیر پڑھوں گا جو بیل بجائے گا وہی شیر مکمل کرے گا اپنے اپنی بیل چیک کر لیں شیر آتا ہو تبھی بجائیے گا اگر غلط جواب آیا یا جواب آیا مگر پورا نہ آیا تو آپ کے ایک نمبر کو کم کر دیا جائے گا تیار ہیں آپ لوگ پہلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں پہلا شیر جلی جلی ہر دار والوں نے ابھی صرف تین الفاظ سنے ہیں اور شیر پورا کرنے کی تھانی ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے یہاں سے کوئی جواب نہیں دے گا لکما نہیں آئے گا پلیز خاموشی رکھیں ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو جائیں جلی جلی صرف آٹھ سیکنڈ رہتے ہیں جلدی کی جلدی جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزی عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب میں ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب میں ہے پہلا شیر درست سنا دیا ہے دو نمبر سے اب آگے بڑھ چکے ہیں کھانا دار والے اور آپ کو دو نمبر کی کمی ہو گئی ہے دیکھیں یہ کمی کب پوری ہوتی ہے یا بڑھتی جاتی ہے یہ خلیج دوسرا شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے ہم بھی چلتے دونوں نے ایک ساتھ بیل بجائی ہے فیصلہ ہوگا ریپلے کے ذریعے ریویو کے ذریعے آئیے درو پاک پڑھتے ہیں و اللہم مولانا اللہم <يصفح> محمدن الله هم صلي على سيدنا ومولانا محمدن الله هم صلي على الله هم بجائی ہے ریویو دیکھتے ہیں غور سے دیکھیے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا حاضرین نے اس لیے صرف دیکھنا ہے مجلس فیصلہ کرے گی پہلے کس نے بیل بجائی ہے بہت کلوز ہے بہت زیادہ کلوز ہے کسی ایک کی طرف فیصلہ مجلس بھی نہیں کر پا رہی اس سوال کو دوبارہ کیا جائے گا یہ شیئر بالکل دونوں نے کلوز بیل بجائی ہے اس لیے ایک شیئر ہم چینج کریں گے اور دوسرا شیئر واپس پڑوں گا دوسرا ہے تیسرا ہے دوسرا شیئر ہے. ہے شیر ہے خورشید کس نے پڑا خورشید سے بہت شیر ہیں اب یہ لگتا ہے کوئی ایک پھنس جائے گا اس میں جی کس نے پہلے بیل بجائی ہے فیصلہ ہو رہا ہے نارتھ کراچی کی طرف زیادہ ہے ناظرین کی رائے حاضرین کی رائے چلے حاضرین کو رائے دینے کی اجازت نہیں ہے بھائی مجلس کی رائے ہم سب کے اوپر بھاری ہے میری بھی رائے نہیں چلے گی یہاں آئیے درود پاک کچھ دیر پڑھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں محمد سلائی شفی سلفی سلام دن دکھائیے پہلے کس نے بیل بجائی ہے دوبارہ ریویو کی طرف آئے ہیں یہ کس کو جاتا ہے غالب نارتھ کراچی جی آپ کی طرف آ چکا ہے اب آپ لگتا ہے کچھ مشکل میں بھی آ جائیں گے خورشید سے میری مرادی شیر کون سا تھا جی بتائیے سولہ سیکنڈ رہتے ہیں پڑھیے جلدی پڑھیے بارہ سیکنڈ رہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر دی ان کی رحمت نے یہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ اگر شیر پورا کرنا چاہیں تو کر لیں خورشید تھا بڑھ کے چمکا تھا کمر تھا کمر دیکھا جو آپ نئی شیر مکمل کر سک رہے نہیں کر سک آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا ایک نمبر اور کم ہوگا کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جواب درست نہیں دے سکے افسوس چلیں بھائی چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف تیسرا شیر ہے دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے جو مدینے ہارادار آپ کے پاس اٹھارہ سیکنڈ ہیں جلدی کیجیے آپ کو کوئی شیر ڈن کرنا ہے ایک لفظ سن کر آپ نے ویل بجا دی ہے پتا نہیں میری مرادی شیر کون سا ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف وہ ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے آپ کا کرتے ہیں وقت ختم ہو چکا ہے اس سے ایک اور بھی شعر آتا ہے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو کہ رسول کتاب نے بھی ہے یہ کلام ہے آپ نے شعر پڑھا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں اور میرا مرادی شعر یہی تھا جوابست آپ تین شیر ملازہ کر چکے ہیں ساتھ نمبر کا بھی مقابلہ باقی ہے اور اسکور بورٹ پر چار نمبر کی کمی ہے آپ کے لیے آپ کو بہت ہمت دکھانی ہوگی چوتھا شیر سن لے چوتھا شیر چوتھا شیر ابھی سے یاد ہو گیا چلے میں بتائیں جی بتائیے نمبر جلدی سے بچ گئی چلے کوئی بات نہیں چوتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے سینے میں ہو بہت جلدی بجا دی ہے بیل کھارا دار والوں نے فیصلہ نہیں ہوا کس نے پہلے بیل بجائی غالباً पूरा कीजिए دار, دار پورا کیجیے آپ کا وقت ہے پچیس سیکنڈ غلط جواب پر ایک نمبر کم ہو جائے اٹھارہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا چوتھا شیر تھا یہ دیکھ لیں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو اس میں تبدیلی کرنی ہے تو کر دیں دو سیکنڈ باقی ہیں آپ نے کہا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا جواب درست ہو گیا ہے آپ نے پانچواں شیر مکمل کیا اور اب پانچ نمبر کی کمی ہے اسکور بورڈ پر دوسری ٹیم کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کتنے شیر ہوئے چار شیر ہوئے پانچواں شیر پڑھوں گا شیر ہے سو آپ فیصلہ نہ کیجئے میرے خیال سے دونوں نے سات بیل بجائی ہے ریویو دیکھیں گے دوبارہ درود پاک پڑھتے ہیں صلی صلی نبی بتایا گا یہ والا شیئر دکھائیں گے ناظرین کو ریویو جس نے پہلے بیل بجائی ہوگی اسی کے لیے شیئر مکمل کرنا لازمی ہوگا پانچ نمبر کی کمی ہے نارتھ کراچی والوں کو اور ابھی پانچ اشار بھی باقی ہیں بلکہ چھ اشار باقی ہیں اس کو ملا کر دکھائیے پہلے بیل بجائی ہے ہار آدار والوں نے شیئر مکمل کی دے بیس سیکنڈ سد کو ادل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے پندرہ ابھی وقت باقی ہے شوہر آپ سد کو عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے جواب درست ہو گیا ہے پانچ شیر ہو چکے ہیں اور اب مقابلہ ایک طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے چھٹا شیر پڑوں گا دیکھیں کیا ہوتا ہے شیر ہے نفس یہ ہارا دار کی ٹیم پورا کریں آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے جلدی وقت کم ہے اٹھارہ سیکنڈ ہے اتنا مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے بھائی نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو کے سر پہ اتنا بوجھ باری واہ ہا بہت اچھا شیر پڑا لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہی میری مرادی شیر ہوتا آپ کا جواب اس بار بھی درست ہو گیا ہے صرف <میدنیس نے سطور> اب <سطور> چار شیر باقی ہیں اور اب مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہے کھانا دار والے آگے بڑھ چکے ہیں کیا کریں آگے جاری رکھیں اب کیا ہو سکتا ہے اب تو کسی کی طرف نہیں جا سکتا مائنس ہو ہو کے بھی یہ مقابلہ انہیں کی طرف رہے گا میرے خیال سے برکت کے لیے شیر پورا, پورا کریں دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے میرا ہر میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا آتا یا ایسا آمین ہے امین آپ نے شیر درست مکمل کیا ہے اگلا شیر نہیں ہے نام آئے نہیں نام آئے طور میں کوئی نے کی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسر یار وحر اللہ آخری شیر دسواں شیر رضا کا ہاں تو خیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے آغوش ہمارے کھانا دار والی ٹیم جیت چکی ہے ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو دی آپ لوگوں کو مدری چینل کے ناظرین آپ نے آج مقابلہ دیکھا شاید آج نو شعر ہوئے ہیں شیر مکمل کیجئے میں لیکن چونکہ مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم سلسلہ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں آج کافی وقت بھی ہو گیا ہے کل انشاءاللہ فائنل ہے پچیس سفر ہے اور سے اعلی حضرت ہے کل انشاءاللہ سلسلہ بہت ہی زبردست بہت ہی پیارا اور انوکھا ہونے جا رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے دوسروں کو بھی دکھانا ہے نعرہ لگائیے پیسہ نے حضرت آج کا مدنی مقابلہ دار والے جیت چکے ہیں ہماری نارتھ کراچی کی ٹیم کو سارے سات ہزار روپے کا مدنی چیک یہ بھی دیا جائے گا اور مدنی تحائف بھی دیے جائیں گے آج ہم نے سوال کیا تھا ہمارے حاضرین صرف دو منٹ اور تھوڑا رک جائیں تاکہ ہم یہ ذرا اختتام کر لیں جواب تھا اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کے وصال کا دن کیا تھا جواب ہے جمعہ کا دن جواب دینے والوں میں ہیں وسیع احمد عرب امارات یوسف عزیز الرحمان باب المدینہ بنتے محمد امیر پنجاب محمد یعقوب لاہور بنتے عنایت گجرات توصیف اقبال کھپرو بنتے نذیر احمد گجرا والا ارشاد احمد کشمیر نومان اختاری فیصلہ باد عمران بشارت چکوال ام احمد رضا بلوچستان مشتاق احمد خیبر پختونخوا غلام دستگیر چیچا وطنی محمد حنیف مرید کے عبد الحسیب عارف والا بنتے محمد شریف پنو عقل مدثر رضا لوگنا فرقان اتاری ساح وال اور بھی کئی نام ہیں چند ہم کس کے نام پر قرآندازی ہوگی کوئی ایک نکالے کس کے نام پر قرآن دازی ہو رہی بنتے بشیر اتاری مرکز الولیا لاہور انہیں یہ بذریعۂ ڈاک مقدس سائب پہنچیں گے آج انشاءاللہ شاء اللہ چونکہ بارہ بج چکے ہیں آج رات انشاءاللہ اللہ مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے ذوق ناد کا فائنل اور یہ ہوگا کھارا دار کی ٹیم اور گورنگی کی ٹیم کے درمیان آپ یہاں پر بھی شرکت کے لیے آ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ خوب ناطے پڑیں گے اور ذوق نات بڑھائیں گے نعرہ لگائیے پیسہ میں حیدرآباد علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلو اللہ